وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِن كَانُوا قان قبل لَفِي لفی مُبِينٍ محترم سامعین بد دین نوجوان ساتھیوں یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین کے بڑے انعامات اور امت پر اور پوری دنیا والوں پر جو بڑے احسانات کیے ہیں ان میں ایک بڑی نعمت بڑا احسان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور رحمت بنا کر کے مبوض فرمایا ہے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور شریعت اسلامیہ لوگوں کو پیش کر کے ہدایت کی راہ بتانا یہ انسان اور جنات تمام کائنات کے لیے بہت ہی بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا اللہ تعالی کا قبل و کرم ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے حدیث نبی ریسورشا فرماتے ہیں اللہ عبد العالمین نے آسمان زمین والوں کو جھاگ کر کے دیکھا تو مکاتا ہوں ارب ہوں جب ہوں اس قدر دنیا میں برائیاں شیر کے کفر ددار اور اس قدر فساد پھیلا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ چاہے عرب ہو یا اجم اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سارے لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات اللہ رب گلازمین کو بہت زیادہ ناراض کیا پھر رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہم کو دنیا والوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا نبی علیہ سرا سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی برابر آپ تاریخوں میں پڑھتے ہوں گے عقائد کو لے لیا جائے تو توحید کا آ... اللہ تعالی محدود شریف کا نام لینے والا توحید والا کوئی نظر نہیں آتا تھا ہر ہر قدم پر کفر، شجر حجر، وہ کون سی مخلوق تھی جس کی پوجا نہ کی جا رہی وہ سارے لوگ طرح طرح کے شرک اور خوب چلا تھے عقائد کی حالت یہ تھی ہر مخلوق کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہو اخلاق کا معاملہ جو تھا اخلاق کس قدر بگڑے ہوئے تھے کس قدر اخلاقی عام تھی اس نے اخلاق کا کوئی وجود دنیا کے اندر موجود نہیں تھا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا ہے تو برہنہ اور ننگا ہو کر کے کپڑے اتار کر کے کرنا ہے اتنی بڑی بدقاتی اور کیا ہو سکتی ہے پھر امن و امان کا معاملہ آیا سب سے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دنیا میں امن و امان نصیب ہو امن و امان کا معاملہ جو آیا تو اللہ حضرت اسلام سے پہلے نبی علیہ راسن کی آمد سے قبل اولاد بھی اپنے ماں باپ سے امن و امان میں نہیں رہا کرتی تھی بچی گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس کو بھی زندہ دفنا لیا کرتی تھی اولاد اگر پیدا ہو تو کہاں کہ ہم کھلائیں گے ات کے در کے اولاد کو قطر کر ڈالتی تھی جس کا تصرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے جانور تو اپنی اولاد پر رحم کرتے تھے لیکن انسان اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا تھا اگر شوہر مر جائے تو اب عورت کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار دنیا میں نہیں دیا گیا تھا بلکہ مرمر اور شوہر کے ساتھ عورت اپنے آپ کو بھی جلا کر کے راہ کر دے کسی عورت کا شوہر مر جائے اسے دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں لوگوں نے دے رکھی تھی اس سارے بگڑے ہوئے حالات تھے عقائد کے معاملات تھے کد غارت سے کوئی انسان امن امان کے ساتھ اپنا سفر نہیں کر سکتا تھا ان تمام بگڑ ہندی حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صبر علیہ کو رسول بنا کر کے بھیجا اور فرمایا کپل امی مختلف آجات میں اللہ رب العالم نے اعلان کیا کہ ہمارا ملازمی نے بہت بڑا احسان کیا ادبوں پر ادبوں پر پوری دنیا والوں پر انسانوں اور جناطوں پر ہر جاندار ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور ہمارے آخری نبی جب دنیا والوں کے سامنے آئے تو سب سے بڑا کام آپ کا یہ تھا یسرو علیہم ہی اللہ رب العالمین کے آزاد اللہ رب العالمین کے حقاف اور اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ کر کے لوگوں کو سناتی تھی یہ ہمارے ندی کا سب سے پہلا کام یہ تھا یہ سن والے آ جاتے ہی ہماری آیات کی تلاوت کریں گے ہماری آیات پڑھ کر کے اے امت کو سنائیں گے وہ ذکی اور ہمارے ندی لوگوں کو پاک کریں گے بدخلاتی سے حرام کاری سے ابروں شرکت سے ذراعت اور گمراہی سے ہر قسم کی برائی سے ہمارے نبی انسانوں کو پاک اور صاف کریں گے آج یہ جو آپ شکلیں نظر آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرتے ہی جو آپ اپرادھ بیٹھے ہیں یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی تعلیمات اور جن کی لائف کی شریعت کے برکت سے آج اللہ رب العادمین ہر تمام ساتھیوں کو ہر قسم کی ضوالت اور گمراہی سے نکال رکھا ہے اور اپنی عبادت کی توفیق دیا ہے شرک کے عجو کو آباد کرنے کے بجائے رب العادمین نے اپنے گھر کے عبادت کی توفیق عطا کی نبی بات ہو تو وہ کتاب اول خطمہ اور نمبر تین ہمارے نبی آئیں گے تو کتاب کی تعلیم دیں گے جو کتاب ہم ان کو لے کر کے بھیج رہے ہیں یعنی قرآن پاک قرآن پاک کی وہ تعلیم دیں گے قرآن پاک سکھلائیں گے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے کیا حکام ہیں کیا وعدہ ہے ان تمام چیزوں کی تعلیم ہمارے نبی کتاب کے ذریعے دیں گے نمبر چار وکمتا ہمارے نبی حکمت اور سنت کی تعلیم دے گی یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر کے دنیا میں بھیجا ایک ایک ساتھ پات کریں نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اطلاع کریں نمبر تین اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے اس کو سکھائیں پتائیں پڑھائے اور نمبر چار سنت کی تعلیم دیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں چیزوں کو اپنانے اور ان کے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا امام احمد بن احمد رحمت اللہ نے میں نقل کرتے ہیں کہ ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ آپ نے ساتھ رمایا بھائی اللہ نے مجھے جو نبی بنایا بات سلے انا رأت و أمي رأت أنه يخرج نوراً منها آضاءت قصور صورت الشام و سماكار الحطات مرسد احمد جگہ کی روایت سوال کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کیسے نبی اور پیغمبر بنایا آپ کو کیسے دنیا میں مبوس کیا تو آپ نے ساتھ نوایا بھائی بڑے اللہ نے مجھے نبی اس طرح سے بنایا پہلی فیسری ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا سمرا اور نتیجہ ہوں ہمارے باپ ابراہیم خلیل اللہ نے ہمارے حق میں دعا مادی تھی چنانچ قرآن پاک دیکھیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے ابراہیم خلیل اللہ مکمل کر دیئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو مکے میں خڑے ہو کر کے دعا مانگے اور آجاتی حکمہ ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا ماگی اے اللہ ہم نے یہ تیرا آباد کر دیا ہے اور یہاں اپنے شیر خوار دیکھے اور اپنی بی بی حا کو میں نے آباد کر دیا ہے اے اللہ ابھی تو دیکھنے میں دو نظر آ رہے ہیں آگے چل کر کے اے اللہ ہماری اس نسل کے اندر ایک ایسا نبی بھیجنا جو نبی آ کر کے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے آپ کی آلات اور حکام کو پڑھ کر کے سنائے آپ کے گمراہ بندوں کو پاک اور صاف کرے اور حکمت کی باتیں حکمت سکھلائے یعنی سنت اور سیرت کی تعلیم دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہماری بے اس طرح تھی کی ہوئی تویم میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اگر ابراہیم خلی اللہ نے کی تعمیر جیسے بہترین خارج ہونے کے بعد دعا بابی کہ اللہ تنا ایسا نبی اس ہماری نسل میں پیدا کرنا نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا مریم۔ دوسری چیز یہ ہے میں اپنے بھائی عیسائی اسلام کا بشارت ہوں حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ نے مریم السلام نے دعا ماجی تھی بشارتی تھی وہ رسولی یہ عطیل احمد اے اور اے میرے قوم کے لوگوں ہماری استعمال کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سے جتنا کی عبادت کرتے ہو سب کو ترک کرو موحد بن جاؤ مسلمان بن جاؤ اور یہ بھی یاد رکھو وہ مبشرم بے رسولی آسین بات اسم احمد ہم اپنے جانے کے بعد ایک ایسے نبی کی بسانت دیتے ہیں ہمارے جانے کے بعد دنیا میں آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اور جب وہ یاد آئے تو میرے ماننے والے عیسائی سب کے اوپر ہم فرض کرار دیتے ہیں کہ اس نبی پر ایمان لانا اس نبی کی تصدیق کرنا نمبر ایک اب رشاد رمایا اور تیسری چیز میں کیا ہوں میری ماں آگینی ایک دن خواب دیکھا کہ انڈ ہو یا نور کی ہماری ماں سے ایک نور خواب دیکھ رہی ہے آمنا رجال آمنا میرے سے ایک نور نکلا نور نکلا مکے میں ہمارے ہمارے اندر سے اور میں دیکھ رہا ہوں میں نور تو مکے سے ہمارے اندر سے نکل رہا ہے لیکن آزاد کو سورج شام ملک شام کے کتنے بادشاہ ہیں ہر ایک کے محل کو اللہ تارا نے نوروں سے چگمگا دیا ہے میں مکے میں اور ہمارا نور میری ماں سے نکلا ہوا نور نورات کو سورج شام شام کے بعد کے محلوں اور ان کے چنوں اور تمام کے درباروں کو <تصفيق> اللہ تعالیٰ سے لوروں. اللہ تعالیٰ نے منور اور روشن کر دیا ہے آبر شاخ مایا اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں اپنا رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اپنے باپ ابراہیم کے دعاؤں کا سمرا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت ہو اور اپنے ماں کا پاپ ہوں جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا آبر شاخ مایا یہ ہماری تاریخ ہے اور اس طرح سے نے دنیا میں بہت سارا پورا العالمین سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول رسولوں پیغمبر بنا کر کے بھیجا اسی وقت اللہ نے اپنے نبی کو اعلان کر دیا وبا ارسل کا اللہ رحمت اللہ اے ہمارے نبی آپ یاد رکھے ہم آپ کو ایک قوم کے لیے نہیں صرف اربوں کے لیے نہیں صرف عجموں کے لیے نہیں گورے اور کانوں کے لیے نہیں وبا ارسلہ کا اللہ رحمت اللہ ہم پوری دنیا وادوں کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیج نہیں ہے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے خاص خاص قوم اور خاص خاص علاقے کے ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور قوم کے لیے وہ نبی بن کر کے نہیں آتے تھے لیکن آپ نے شاع سایا اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے تو کسی ایک قوم کے لیے نہیں ایک زمانے کے لیے نہیں ایک علاقے اور مرد کے لیے نہیں رکیاب تک آنے والے سارے سالوں اور جننا, جنوں کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے فرمانا بھی اور دنیا کے سارے لوگ سن لے وہ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہے ہیں کسی کے لیے ہم آپ کو سہمت بنا کر کے نہیں بھیجتے اللہ تعالیٰ نے متعلق واضح کر دیا آپ کی لاہوی کتاب آپ کی ساتھ آپ کے اخناط آپ کی, کی لاہوی شریعت آپ کی سنت آپ کی سیرت آپ کے گفتار اور آپ کے کردار یہ طرح پا دنیا میں ہر مخلوق کے لیے اللہ نے رحمت بنایا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کتاب لے کر کے بھیجی جو نبی بھیجا نبی کے ساتھ جو شریعت بھیجی وہ کسی کے لیے سہمت نہیں ہے اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا رحمت نبی اور ہمارے نبی نے دنیا والوں کے سامنے باز مرتوں میں آیا حجت الویدا وغیرہ کے موقع پر بڑے سے بڑے مجمع میں آپ نے نام کیا ابو ہرا ربی اللہ تعالیٰ خلاو ہے آپ نے ساتھ ہمارے یا سن لو امانا وہ تم بھوتا اللہ نے ہمیں دنیا والے سن ہمیں گالیاں دینے والوں، ہماری تبدیل کرنے والوں ہمیں گھسلانے والوں ہمیں پورا بھرا دکھنے والوں ہمیں اپنے وطن و ملک سے نکالنے والوں اور اے ابو چہر ہم سے جنگ کرنے والوں سن لو رحمت محتاط اللہ تعالی نے ہمیں پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے انسانوں کو بطور دست اور توحفے پیدا کیا ہے اللہ حدالہ نے تمہارے لیے ہمیں تحفہ اور ہجیا بنا کر کے پیش کیا ہے اور تم بڑا خوش نصیب ہو کہ اللہ رب آدمی نے ہمارے جیسے تحفہ کسی قوم کو نہیں دیا دیا ہے تو تم کو عطا کیا ہے یہ تمہارے ہے. اس لیے کہا گیا؟ نبی کی صرف فصیلت ہے. ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امر کی توفیق نصیح فرمائیں اکلیہ الحمد اللہ وقفا وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنایا جیسے پرانی آیات اور حدیثیں میں نے پیش کی یہاں تک بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالاً عنہ اور بعض دیگر صحاب نام سے منکوڑ ہے مستد احمد بن حنبل کی حدیث آپ کس دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر کے ہے وہ بتانا چاہتا ہوں نبی ریت راستا آپ کی زندگی کے آخری دور میں ایک دن اٹھے حضرت ہوتے تھا عید الزمان اور سلمان فارسی ربی اللہ تعالیٰ مہادی اس کے راضی ہیں اور یہ حدیث بیان کی گئی ہے ایران کے اندر جب ایران کے اندر حضرت ہدے ابن ابد اور حضرت سلمان فارسی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جانب سے گورنر بن کر کے آئے تھے اس موقع پر حضرت حدیف ابن الجمان نے حضرت سلمان فارسی سے مل کر کے یہ حدیث بیان کیا حدیث کیا تھی حد ابن ابوان کہتے ہیں میرے بھائی سلمان الفارسی نل ریسہ سنت میں نے دیکھا آخری ایام نہیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا وہ سارے لوگ بیٹھے ہی گئے تھے آپ نے ساتھ میں اے لوگ یاد رکھو اے لوگوں یاد رکھو اللہ میں بھی تمہارے ہی جیسے بشر ہوں اب وہ کمات اب ویسے تم کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے ہر انسان کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا تم نمانہ بسروں میں بھی تمہارے جیسے مسر ہوں اب دیو کمات جیسے تم کو غصہ آتا ہے ویسے ہم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اس لیے تم تمام لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں را جنگ اے تمہارا جری میں اللہ تعالی سے اپیل کرتا ہوں اور تم تمام اپنے ساتھیوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اے چمہارا جی تو علیہ اور میں اپنی پورے امت میں جس امتی کو کبھی گالی برا بھرا کہہ دیا ہو ہم نے کبھی اس کو تکلیف دے دیا ہو یا میں نے کبھی اس کو بٹوا دے دیا ہو یا گسے میں آ کر کے میں نے اپنے کسی امتی پر لانت بھیج دیا ہو تو اے میرے گواہ بناتے ہیں اور اللہ رب الحمت اگر میں کسی امتی پر لانت بھیجا تو اس کی آخرت برباد ہو گئی میں کسی کو بد دعا کر دیا وہ برباد و علاق ہو گیا یہ ہماری رحمت اللہ عالمی کی جو شپت ہے یہ اس کے خلاف ہے اللہ سے اپیل کرتا ہوں تم کو دعا بناتا ہوں اے میرے رب ہم نے دنیا میں ساری زندگی میں اپنے جس امتی پر بدواسی ہو یا لالت بھیجی ہو اللہ میں اپیل کرتا ہوں کہ میری لانت اور میری بدواؤں کو میرے امتیوں کے ہاتھ میں دعائیں رحمت بنا ہو مسلا اللہ رحمت اللہ لآلہی. اس لیے ضرور ہے میرے بھائیوں کہ ایسے نبی سے محبت کی جائے اور محبت اسی لیے اللہ تعالیٰ کے مان سب سے بڑا احسان نبی ہمارے اوپر ہے اسی لیے نبی کی محبت کو بھی ایمان کا ایک دست بلکہ ہم پر فرض قرار دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نبی کی سچی محبت ادا کرے لیکن سچی محبت کیا ہوگی صرف میرے بھائیوں زبان سے نہیں ہوگی سچی محبت ہوگی آپ کی سنت اور اطاعت کرنے کے بعد آپ کی سنت پر عمل کیا جائے آپ کی فرما برداری کی جائے آپ کی اطاعت کیا جائے جب تک اطاعت نہیں ہوگی محبت کافی نہیں ہے اگر آپ نے اللہ کے نبول سے سلم کے اطاعت اور فرما برداری اور سنتوں پر عمل کر کے اگر آپ نے واقعی اللہ کے نبی سے سچی محبت کر لیا کہ بہت بڑا عمل آپ کو مل گیا صحیح بخاری مسلم کی حدیث. مالک ری اللہ ہیں. نبی کے پاس ہم سارے لوگ بیٹھے ہی ایک آیا. اس نے اللہ یہ قیامت کب آئے گی قیامت کی. قیامت کے بارے میں جو پوچھ رہے ہو? معلوم پتا کہ بالکل تیاری ہو گئی ہے حساب کتاب کے لیے بالکل تیار ہو اسی لیے تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کون سی تیاری تم نے کی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ نماز تو وہی پارک کی ہے روزہ وہی رمضان کا ہے حضرے ہم نے کوئی بہت زیادہ روزے نماز کی پابندی کے علاوہ اور بہت زیادہ نیتیاں تو نہیں کیا ہے لیکن ان تمام فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے اپنے دل میں کیا ہے اسی محبت کو ہم نے رب کے لیے تیار کیا ہے یہی محبت رسول ہمارے دل میں ہے آبر شاہ نمایا سر تمہ اگر ت نے نبی سے محبت کر لیا ہے تو قیامت کے دن جس نبی سے تو نے محبت کیا ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھی رکھے حضرت ما مالک رضی اللہ پر آئی مکہ فتح ہوا اے مکہ فتح فرائی میں نعمت ملی بہت سارے دشمنوں پر گربہ حاصل ہوا مال و دولت بہت ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دیا لیکن کہتے اللہ کے کسم اب جب اسلام جب نعمتی نہ اسلام آیا تھا اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب نبی کی زبان مبارک تھے ہم لوگوں نے یہ سنا کہ بچوں کو فرما رہے ہیں جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اللہ جنت نے اس کو اسی کے ساتھ رکھ دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کے محبت پر وسط کر دے نبی کی اتماعت نبی کے ساتھ نسیف فرمائے اور میرے بھائی ایک چیز اور بتا دیں جب نبی کا یہ مقام ہے نبی کا یہ مرتبہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو نبی کی سیت نبی کے حالات نبی کی سنت نبی کے اخلاق نبی کے آدھات نبی کے کردار کو آگاہ کریں لیکن افسوس سب افسوس آج دنیا میں ہر ایک کی خبر میری اولاد کو ہوتی ہے نبی کی سیرت کا علم نہیں ہوتا اللہ ہم سب قمل کی توفیق نے فرمائے جو کہتے ہیں صبح عمل کرنے کی توفیق دے البی سنت کرا اللہ بیماروں کو سپاہ کلتا فرما پریشان ہاتھ گائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو مصروف ان کے قرضوں کو ادا کرا دے اللہ عباد اللہ رہ ان الله یا امر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذكرون واذکروا الله یذکرکم وادعوه یستجب لكم واذکروا الله تعالی اکبر